صحمن صلی اللہ علیہ محمد محمد السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ سفین البادشاہ بولنے والی بات البشہ باقی تمام سامعین برادران خان سب کو سمجھ میں باقی سمجھتے تھے ہمارا سلسلہ ہے دس کتاب دعوت شریف میں سے سفین البادشاہ میں سے درس نمبر دو سو اکتالیس ابلک تین ہے اور ہمارے سلسلہ درس جو ہے نماز حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اور اس سلسلے میں جو ہے پہلا اور دوسرا درس جو ہم کو ہو گیا کہ اہلا درس میں کہ کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور دوسری درس میں جو ہے چونکہ نماز کے اندر ایک تو عالم شریف ہے ایک تو شرح القافین تیسرا سورہ اخلاص ہے تو اسی حساب سے جو ہے تاکہ ہمیں نمازوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے خاطر میں من داخل مناسب سمجھا کہ کل کی درخت نے اپنے کو سورہ عالم شریف کی مختصر ترجمہ اور توضیح بیان کیا تو چونکہ پہلی رکعت میں عالم شریف کے بعد سورہ کافرون سورہ سرق الکافرن پڑھنے کا حکم ہے لہذا اس شرۂ کے آثالوں کو مختصر ترجمہ اور توضیح دے دوں گا تو سورہ شرع الکافرون جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی? اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو جاویدانی اور نہایت رحم کرنے والا ہے جاویدانی یعنی ہمیشہ ہاں جی? اور ہمیشہ کا محفوظ اس میں آتا ہے اور نہایت رحم کرنے ممالک کمانہ پایا جاتا ہے ہمارے جو قرآن کا ترجمہ غالین کیا انہوں نے یہی بسم اللہ شریف کا یہی ترجمہ کیا تو اور رحمٰن لوگوں کو بار بار مانا کر رہا ہوں جس میں معنی مبالغہ ہے رحمت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں جی وہ عظیم رحمت ہے جو دو دشمن سب کو شامل ہے وہ رحمت ہے وہ رحمت جس کا ادراک جو ہے جس تک انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا رحیم جو ہے ہمیشہ مشاں بندوں کے ساتھ کرنے والی رحمت اور یہ رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے جس کی برکت سے انہیں دنیا میں ہدایت معلومات کے مناظر ملتی جس کی بقت سے اور قیامت میں انہیں نجات یعنی بسم اللہ الرحمن یمن یعنی اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رحم کرنے والا اور رحمتوں والا ہے یہ بسم اللہ کا تجمہ ہاں جی تو آگے یہ مبارک سورہ جو ہے سورہ کافرون قل یا حل کافرون چونکہ اس مبارک شعرۂ کے شروع میں کافرون کا لفظ یہ جملہ یہاں پر آیا کل میرا حبیب آپ کہہ دو یا ایوہا یا عربی زبان یا ایوہا جو ہے ندا دینے کے موقعے پر کسی کو پکارنے کے موقع پر کسی کو مخاطب کر کے کچھ کلام کرنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں یا ائی حل کافر اے وہ لو جو کافر ہیں اے وہ لو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو کالا جو ہے قالا یقل و قول سے بات کرنا کہنا میرا حبیب کل کہ دو عمل حاضر معروف ہے یعنی اے محمد تو کہہ دیجئے ہاں جی ایو حلکا فرون اے کا فرو کا جو ہے اصل معنی جو ہے کیا الکا فرون کھرو قہراً چھپانا کہر کے آصل معنی چھپانا ہاں جی ڈھانگنے کے معنی میں کسی برتن میں کوئی چیز میں دودھ ہے اس کے اوپر آپ کوئی ڈگنا ڈال کے اس چھپاتے ہیں کوئی کھانے اس کے اوپر آپ کوئی کپڑا ڈال کے اس کو چھپاتے ہیں تو ڈھانگنا چھپانا اور اس معنی میں بھی ہے تو کافرون یعنی وہ لوگ اے وہ لوگ جنہوں نے فوہر اختیار اے وہ لوگ جو واضح سے واضح اللہ تعالیٰ کی جو ایمانیات کے نشانے کو چھپاتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں اللہ سے زیادہ ظاہر آثار کے اعتبار سے نشانے کے اعتبار سے کوئی موجود نہیں ہے تو, تو اس حقیقت کو شپانے والے واضح اور آشکار حقیقتوں کے انکار کرنے والے ان کو چھپانے والے یہ لغت کے لحاظ سے یہ معنیٰ بن جائے گا اور یقیناً کافر جو ہے ہاں یہ عظیم سورج جیسے اللہ کی نشانی سامنے ہوتے ہوئے یہ عظیم چاند جیسے عظیم نشانی اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے ہاں یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی نشانی ہوتے ہوئے قرآن خود کے ان سے پوچھتے ہیں ان کو نہ خلق ہے تو بولتے ہیں اللہ نے پھر اللہ کے کی پرست نہیں کرتے اللہ کے امیا کو مانو تو نہیں مانتے لہٰذا واضح سے واضح ترین آیاتِ لاحق کو چھپانے والے ہاں ان لغت کے لحاظ سے یہ معنیٰ بنے گا اور دوسرا جو ایمان جو ہے یہ کفر ایمان کی ضد ہے تو کفر ایمان کی ضد ہے تو الکافر یعنی کلیا القافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہاں جی انکار کرنے والا اور ملا انکار کرنے والا اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا کافر قوانین کا اے قہر معنی انکار کے معنی تو کلیا القافرن کا منع بنے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں ہاں جی آیو اے کافرو اے ایمان کا انکار کرنے والو ہاں اے ایمان کا انکار کرنے ایمان کے ضد کو ہو اے اللہ کی ہاں جی عظیم نعمت ہدایت سے انکار کرنے والوں اے اللہ کی جو ہے جی عظیم نعمت وہ کیا ہدایت سے اس انکار کرنے والوں بولیا آئیو کافر ان سے ایو القافرون کہہ کے ان کی صفات کو بیان کیا ورنہ اللہ تعالیٰ کے عام خطاب یہ ایسے موقعوں پر ہوتی ہیں ایو القافرون ای المنافقین ان کے موقف کو سختی سے تردید کرنا تو وہاں تائی القافر کہکے ایو کہ القاء منافقین کہہ کے پگارتے ہیں ورنہ دعوت دینا انہیں ہدایت کی طرف طائی و ناج کے کے ہیں ہاں جی دعوت دیتے ہیں یہاں ان کے موقف کی تردید ہے اس ان کی اس صفت انکار کو ہاں جی ذکر کرتے ہوئے سختی سے ان کے موقف کا انکار کریں تو میرا ابھی فرما رہے ہیں لا آبدو آبد آبد عبادت اور پرشش کرنا حضو کرنا ہاں اور یہاں جو ہے لا آبدو آیا ہے لا آبدو ما تابد آبدو بھی پھیلے تاب دن پھیلے اور یہ دونوں فعل مظاہرے ہیں ہاں جی اور یہ دونوں فعل جو ہیں لا آبدو اور ماتابد دونوں ہیل مظاہرے من ہوئے حیل مظاہرے حال اور استقبال دونوں کے معنی میں ہوتے استعمال ہوتے ہیں دوسرے کا جو ہے اس طرح لا آبدو ماتاب یعنی بس معنی یہ ہے کہ عبادت نو محمد ابھی جو ہے نحمد جو ہے محمد ابھی اور نہ بعد میں تمہارے جھوٹے ماں بدھوں کی عبادت کروں گا نہ میں ابھی کروں گا نہ میں بعد میں کروں گا لا آبو نہ میں ابھی عبادت کروں گا کہ ما تاوذ جس چیز کی جو ہے تم لوگ عبادت ابھی کرتے ہو یا بعد میں کریں گے غلط چیزوں کی اور نہ یہی تم لوگ ایک ہی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے ہو اور نہ ہی بعد میں کرو گے تمہارے بھی یہی صفت ہے تو فرماتے ہیں لا آبو میں ہر کس عبادت نہیں کروں گا ماں ان بتوں کی ان چیزوں کے ان بتوں کی تابدن جس کی تم عبادت کرتے ہو ہوا ہے سختی سے محمد آب کے موقف کو ٹھہرائیں لا آبد میں ہر کسی عبادت نہیں کروں گا ماں تابد جن کی تم عبادت کر نہ نہیں تم لوگ ان تم تم کے معنی تم سب اور نہیں تم لوگ آبدو اسے اب آبدوں کا استفائل ہے عبادت کرنے والا آبد ان کی جمع جی؟ آبدون عابدن کی جمع والن تم اور نہ تم لوگ آبدون عبادت کرنے والے ہو نہ پہلے تھے نہ ابی ہے نہ بعد میں کیوں آبد ال اس وقت تینوں زمانے میں استعمال ہو سکتے ہیں اور نہیں تم لوگ نہ پہلے جو ہے جس عظیم حسی کی بات جات میں عبادت کرتا تھا تم عبادت کرنے والے تھے نہ ابھی ہو نہ بعد میں ہوں گے کیونکہ ہمر کے خطاب ان الجوز اور ابو جہل ابو الحب جیسے سر لوگوں سے ہیں جنہوں نے وہ کہ قسم کھایا ہوا کہ ایمان لانا ہے تو انہیں کو انہیں کی نقائد کو رد کریں انہیں کی افکار اور انہیں کی جو ہے مشوروں کو آپ رد کریں تو غلط تم اور نے تم لوگ عبادت کرنے والے ہو ماں اس عظیم ذات کے آپ جو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جس کی جس کے میں عبادت کرتا ہوں اس کا تم لوگ نہ بھی کرنے والے پہلے کرنے والے تھے نہ نا اور نابل ہاں جی تو یہ آبدن بھی اس کی کے سگا زمانوں میں استعمال ہوتا ہے اس طرح عید کا معنی یہ ہوگا ولا عن تم آبدون معبود یعنی اور نہیں تم نہ پہلے نہ وی اور نہیں بعد میں اس پاک ذات اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں ماں آبد تو والا اور نہیں تم لگ عبادت کرنے والے تھے اور نہ, نہ ہوگا اس پاک ذات کی آبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں لہذا جو ہے راستہ الگ الگ ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا میں نہیں کروں گا جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا تم نہیں کرتے ہو اور نہ کریں گے اسی نقطے کو دوبارہ تقرار کریں والنا آبد محابد تم ماضی کی زبان کے اور نہیں ہی میں آبدن ہاں جی عبادت کیا یا ابو کرتا ہے عابدن کرنے والا اب آابلم کا معنی بھی سفار کی شکا تینوں زمانے کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی ولانہ آابطم ما عبد تم اور نہیں میں عبادت کرنے والے معاون مابودھا نے باطل کی ہاں جی ان بتوں کی ابد تم جن کی تم نے پرستش کی ہے تم پہلے لکھا کرتے تھے ابھی کرتے ہو ہاں جی اور نہیں میں محمد نہ عبادت کرنے والا تھا نہ ہے اور نہ ہوں گے اس چیز کے یعنی ان مابودھائے باطل کی جس کی تم عبادت کرتے تھے جن بتوں کی تم عبادت کرتے تو میں ہر کسی کی سن کے عبادت نہیں کروں گا غلط تم اور نہ ہی تم لوگ عابدون عبادت کرنے والے ہو ہاں جی ماں آب جس پاک ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تو یہ تکرار ہو گیا پہلے والدمہ کی لکھنے جی ولانا آبد اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں نہ پہلے تھا نہ بھی نہ باد میں محبت تم جن کی جن بتوں کی تم پہلے پرشش کرتے تھے ولا انتم اور نہیں تم لوگ آبدون عبادت کرنے والے ہو ما اس پاک ذات کی آبد جس کی میں عبادت ابھی کر رہا ہوں یا بعد میں کروں گا اور نہیں تم لوگ اس چیز یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے کرنے والے تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے جس پاک ذات اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں لہذا نجہ کیا ہوا نہ تم میں میں عبادت کرتا ہوں کہ نہ تم پہلے کرتے تھے نہ کرنے والے ہو نہ باز کریں گے اور نہ میں تمہارے ان معابوں کی جن کے تم پہلے عبادت کرتے تھے نہ کرنے والا تھا میں نہ ہوں نہ ہوں گے لہٰذا کیا ورنہ چاہیے وہ لکم دین راستہ بالکل الگ ہوا تمہارے لیے تمہارا مبارک ہو اور میرے لیے میرے دن مبارک ہو اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے لکم تمہارے دین حکم تمہارا دین ہے ہاں جی تمہارے باطل دن چونکہ جب میرے دن میں صحیح سے سب تنظیم ہو کے آنے کے لیے نہیں ہے تم ہم ففٹی کرنے کے بول رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا تمہارے لے تمہار دین مبارک ہو میرے لم میرے دین تو اس مبارک شعرے کے بارے میں جو ہے یہ لا آب و زمہ تب املے ہوا ہے اس سلسلے میں توجہ جو علماء فرماتے ہیں اس شرح مجیدہ میں کفار قریش کے موقف کو صحت الفاظ میں اللہ نے رد فرمایا تھی نا جی تو تفصیل نما تفصیل بیان قرآن وغیرہ اور دیگر تفاصل میں سورہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کفار قریض کے پاس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی اصط اور قرآنی آیات کے جواب میں کوئی معقول جواب نہیں ہوتے تھے اور وہ ایمان لانا بھی نہیں چاہ رہے تھے اس لیے وقتاً خواتاً مختلف قسم کے مصالحتی ایجنڈے لایا کرتے تھے وہ اور یہ سورہ مسجدہ جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار قریش نے آپ سے کہا اے محمد ہم اس طرح آپس میں لڑتے رہنے اور دشمنی کرتے رہنے میں بہت سے سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی موقف میں کچھ لچک پیدا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی موقع میں کچھ لچک پیدا کریں یہ ان کا مشورہ تھا تو بھائی وہ لچک کیسے پیدا کریں تو ان کا مشورہ یہ تھا وہ اس طرح کہ ایک سال یا چند مہینے ہاں جی آپ ہمارے بتوں کی پرشکش کریں پہلے پھر ہم آپ کے معبود کی اسی طرح جو ہے چند ایک سال یا جی چند مہینے عبادت کریں گے پھر جو ہے اس کے بعد پھر دوبارہ باری باری دوبارہ ہم آب جو ہے آپ ہمارے بتوں کی ایک سال مثلا یا کچھ مہینے عبادت کریں اس کے بعد ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اس طرح ہم آپس میں امن عاشی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے رسول تو ان کا یہ موقف تھا وہ یہ کہ رسول اللہ کی زندگی شرک اور ایمان سے مخلوط ہو جس ان کا اپنی زندگی تو پورا شرک سے آلودہ ہیں ہیں جی تو انہوں نے کہا اس طرح ہم آپس میں امن عاشی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم پر اس صورحی کافروں کو نازل فرمایا اور کافروں کی اس تجویز کی سختی سے تردید فرمایا کیونکہ شرک جو ہے اللہ کی شرک اللہ کی توہین اور انسانیت کی توہین ہے بے جان بے روح چیزوں کی پرستش کی کسی بھی صورت میں ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت و پرستش کا دینی ہلائی میں کوئی گنجائش نہیں تھی اس لیے اللہ نے کفار قریش کے اس فرمائش کو رات کیا اور فرمایا لکھم دینکم وال دین تمہارے لیے تمہارا شرک آلود دین مبارک ہو ہمارے لیے ہمارا یکتا پرستی والے دین مبارک ہے تمہارے لیے تمہارا دن مبارک ہو ہمارے لیے ہمارا دن مبارک ہے اور اسلام میں اس شریک کے ذرا سی ہم نے یہ واضح کر دیا شریک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہایت سہل لے جی میں اللہ کو فارغ پریش کے اس فرمائش کو رت گیا کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے بتوں کے سامنے جگنے کی صورت میں پھر آپ کے لئے ان بتوں کے خلاف بولنے کا منہ بن ہو جاتا تھا بند ہو جانا تھا لہٰذا سختی سے مانا اور کفار کے موقف کو رد کیا اور کفار قریش مکمل طور پر نامز ہوئے گئے ہاں جی کیونکہ اس اللہ و لہجے میں کفار کی کینے کے موقف کو رد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یکتا پرستی یعنی نف شرک کے بغیر ممکن نہیں ہے ایک اللہ کی عبادت شرک کو انکار کے بغیر ممکن نہیں ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ جو ہے یکا پرستی اور قول الا اللہ لکھو ہے ہاں جی ایک ہی اللہ کے عبادت ہے اور رسول اللہ کے لیے کیسے ممکن تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی راہ و رویش پسند کے خلاف بت پرستی کی اجازت دے تمام انبیاء علیہ السلام کا اپنی امتوں کو سب سے پہلا تبلیغ جو ہے نف شرق و یکتا پرستی تھا تمام انبیاء کا جی اور اس صورۂ مجیدہ میں اسی راہ امبیا علیہ السلام کو مزید واضح الفاظ میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو شرک جلی اور حفی سے ماحوذ رکھیں کیونکہ شرک جو ہے اعمال سالمہ صالحہ کو خب کر دیتے اور انسان کی تمام اعمال کو ضائع کرتے ہیں اس لیے اللہ نے سختی سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ یافروں لا آبدو ہاں جی اللہ میں ہرگی سے عبادت نہیں کروں گا ماتابوں جن کی تم لوگ عبادت کرو کرتے ہو ہاں جی وہ اولان تمابد معبود اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والا ہو جس عظیم داد کی جس کے میں عبادت کرتا ہوں اولانا آابد معبتوں اور نہیں ہی میں عبادت کرنے والوں جس کے تم عبادت کرتے تھے اولان تو معابدوں معبود اور نہیں تم لوگ عبادت کرنے والے ہو ماں ما اس باغذات کے جس کے میں عبادت کرتا ہوں لہٰذا راستہ جدا جدا ہیں اس لیے لقم دین حکم ولی تمہارے ہیں میرا حق سو فیصد حق پر مبنی دن تمہارا سو فیصد باطل لہٰذا ان دونوں میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی ہے اس طرح مسلمانوں کو کفار کے کسی بھی باطل نظریے کو قبول کرنے سے سختی سے منع فرمایا الحمدللہ للہ اسرے کے تجمہ بھی اور لوگوں تک پہنچ گئے